وعلى الکاوسحابک یا نور اللہ سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا روز قیامت سایہ نہیں ہوگا مگر تین طرح کے لوگ بروز قیامت عرش کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی پریشانی دور کرے اور ماہر رجب المرجب چل رہا ہے اس میں تو خاص اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کسی کی حاجت روائی کرنے کی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے یہ بھی قیامت کے روز عرش کے سائے تلے ہوگا جو معراج کے دلہا حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے دروشری پڑے گا یہ بھی قیامت کے روز عرش کے سائے کے نیچے ہوگا آئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بروز قیامت ہمیں دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا مل جائے یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یہ اللہ حضرت کی جو مناجات ہے اس کا شعر ہے آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ قیامت کے روز جب گرمی ہو ایسی گرمی کہ اس گرمی سے بدن بھڑک رہے ہوں تو ایسے میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ نصیب ہو جائے چینل کے ناظرین المدینہ للبنات کی معلمات و نازیمات و طالبات اور مدرسۃ المدینہ للبنات کی معلمات و طالبات و مدرسات اور دار المدینہ کی معلمہ باجیاں اور مدنی چلن کے ناظرین اور ناظرات باتنی امراض ان کا علاج باطنی امراض کیا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کا علاج بھی معلوم ہونا چاہیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے نا ظاہری گناہوں سے بچنا ضروری تو باتنی گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے ظاہری گناہیں یا باتنی گناہیں ہے جب معلوم ہوگا تو بچیں گے نا کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں اس کے لیے مکتوبات المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد جل دوم یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا ناظیرات کو بھی مشورہ دوں گا اور جامعۃ المدینہ کی معلمات کو بھی طالبات کو بھی نازیمات کو بھی دار المدینہ کی معلمات و نازیمات کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی یہ کتاب پڑھ لیں گناہوں کی پہچان ہوگی اور خوف خدا پیدا ہوگا باطنی امراض کاش ہمیں معلوم ہو یاد رکھیے تکبر باتنی مرض ہے ریا باطنی مرض ہے ہرس بھی باطنی مرض ہے خود پسندی بھی باطنی مرض ہے بہت سارے امراض ہیں اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کر لیں باتنی بیماریوں کی معلومات تو اس کے اندر سینتالیس غالباً سینتالیس باطنی امراض کا ذکر ہے اس کا علاج بھی لکھا ہوا ہے آج ہرس ایک باطنی مرض ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں کچھ یہ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یاد رکھیے کسی چیز سے جی بھرتا ہی نہیں ہے ہمیشہ زیادتی کی خواہش ہے یہ ہرس ہے اور جو ہرس والا ہے اس کو حریص کہا جاتا ہے عام طور پر جو مال و دولت کی زیادتی چاہتا ہے اسی کو حریص سمجھتے ہیں تو مال و دولت کی بھی ہرس ہوتی پیٹ بھرتا نہیں ہے تو قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی سیٹ جی کو فکر تھی ایک اکے دس دس کیجئے موت آن پہنچی حضرت جان واپس کیجئے تو مال و دولت کی بھی ہرس ہوتی ہے جو مال و دولت کا خریص ہے اس کو کہا جائے گا مال کا حریث کھانے کے بھی ہریس ہوتے ہیں جیسے مال کے حریص کی طبیعت سیر نہیں ہوتی ہل بم مزید اور چاہیے اور چاہیے جو لکھ پتی ہے اس کو کروڑ پتی ہونا ہے جو کروڑ پتی ہے اس کو ارب پتی ہونا ہے جو ارب پتی ہے اس کو کرب پتی ہونا ہے جس کے پاس چھوٹا مکان ہے اس کو بڑا مکان چاہیے جس کے پاس بڑا مکان ہے اس کو بنگلہ چاہیے بنگلے والے کو اور فارم ہاؤس چاہیے اور بڑا مکان چاہیے جس کے پاس مال ہے ایک شاپ ہے وہ کہے گا کہ دو شاپ ہو جائے اس ملک میں کاروبار ہے نہیں دوسرے ملک میں بھی ہو جائے مطلب وہ میرا کاروبار نیشنل وائڈ ہو جائے ولڈ وائڈ ہو جائے ہرس, ہرس ہرس ہرس ہرس تو مال و دولت کی بھی ہرس ہوتی ہے کھانے کی بھی ہرس ہوتی کھانے کے ہریس عام طور پر سب کا نہیں کہا جا سکتا عام طور پر یہ جو موٹے موٹے ہوتے ہیں یہ مال کے ہریس ہی ہوتے ہیں ہوتے پیٹ بھرتا ہی نہیں کھائے جاتے کھائے جاتے ہیں اور پھر جا کر ڈاکٹر کے بار لائن میں لگتے ہیں, وہ ہاتھ پکڑائی ہی جو ہے پانچ سو روپے ایک ہزار روپئے دو ہزار روپے نکلوا لیتے ہیں. تکلیف الگ اور وقت کا زیا الگ مال کے اریس سے پیٹ بھرتا ہی نہیں تو پھر طرح طرح کی بیماریاں پالتے ہیں. تو مال کیا حریض جو ہے وہ بھی مشقت ہی اٹھاتا رہتا ہے مشقت ہی اٹھاتا رہتا ہے جو کھانے کا حریص ہے یہ کھانے میں بھی وقت گوائے گا بعد میں بھی اس کا وقت گوایا جائے گا اور سبحان اللہ جو نیکیوں کا حریص ہے جس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ خوب نیکیاں جمع کر لوں کچھ انشاءاللہ اس کی حکایت بھی آج کو ارض کروں گا اس کو کہیں گے کہ نیکیوں کا حریص اور استقفر اللہ جس کی طبیعت گناہوں سے سیر ہی نہیں ہوتی ہر وقت نیت نئے گنا میں لگا رہتا ہے اس کو کہا جائے گا گناہوں کا حریص تو ہرس لالچ یہ کھانے پینے میں بھی ہوتی پہننے میں بھی ہوتی مکان میں بھی ہوتی سامان میں بھی ہوتی دولت میں بھی ہوتی ہے عزت میں بھی ہوتی ہے شہرت میں بھی ہوتی ہے ہر نعمت میں حرص و لالچ ہو سکتی ہے یہ دل کا ایک لازمی حصہ ہے لالچ اور جانوروں میں بھی لالچ ہوتی ایک لالچی کتے کی حکایت لکھی گئی کہ بھوکا تھا کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا اچانک ایک ہڈی ملی اس کتے نے اس ہڈی کو منہ میں دبایا نہر کے کنارے کنارے چلنے لگا اچانک نظر اس کی نہر میں پڑی تو اس کو اپنی تصویر نظر آئی اپنا اکش نظر آیا اپنا فوٹو نظر آیا تو اب یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا کتا ہے یہ. اور اس کے منہ میں بھی ہڈی ہے اب ہرس نے اس پر ابھارا کہ یہ ہڈی بھی اس سے چھین لے اس لالچ میں اس کتے نے جو بھونگنا شروع کیا تو اس کی وہ ہڈی بھی منہ سے نکلی اور پانی اس کو بھا کے لے گیا اللہ اکبر تو لالچی کتا دوسری ہڈی حاصل کرنے کے چکر میں ایک ہڈی بھی گوا بیٹھا تو اللہ تعالی ہمیں نے ہرس اور لالچ سے بچائے وہ ہرس جو بری ہے. اچھی ہرس تو ہونی چاہیے ہرس اچھی بھی ہے ہرس بری بھی ہے اور ہرس مباح بھی ہے اچھی ہرس کیا ہے نیکیوں کی ہرس نیکیوں کی لالچ نماز روزہ حج ذکا صدقہ خیرات تلاوت ذکر اللہ درود پاک حصول علم دین سلا رحمی خیر خواہی نیکی کی دعوت عام کرنے کی ہرس بہت اچھی ہے اگر کوئی طالبہ مدنی کام کرتی ہیں آٹھ مدنی کام کرتی ہیں معلمہ آٹھ مدنی کام کرتی ہیں مدرسۃ المدینہ بالغات بھی پڑھاتی ہیں جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے بعد گھر درس کی ترکیب بھی کرتی ہیں. گھر کے محارم کو مدنی قافلے کے لیے بھی تیار کرتی ہیں گھر کے محارم کو مدنی نامات کی ترغیب دلاتی ہیں گھر کے اندر مدنی ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہیں سورے ملک پڑی جاتی ہے گھر میں فیضان سنت کا در ہو رہا ہے امیر علیہ سنت کے کسی رسالے کا در ہو رہا ہے رجب کا مہینہ آیا تو رجب کے فضائل پر مشتمل رسالہ کفن کی واپسی سے در ہو رہا ہے شعبان المعظم کا مہینہ آیا تو آکا کا مہینہ رسالے سے در ہو رہا ہے رمضان کی تیاری کے لیے فیضان رمضان کا در ہو رہا ہے تو یہ نیکیوں کی حرس بہت اچھی ہے آٹھ مدنی کام کرنا ہے مدنی دورہ بھی کرنا ہے تربیتی حلقے میں بھی شرکت کرنی ہے اسلامی بہنوں کے با پردہ اجتماع میں بھی شرکت کرنی ہے نہ صرف شرکت کرنی ہے اوروں کو بھی کروانی ہے اشراک چاش پڑھنی ہے نہ صرف پڑھنی اوروں کو بھی ترغیب دلانی ہے فکر مدینہ روز کرنا ہے اور اوروں کو بھی ترغیب دلانی ہے اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ مدنی انعامات امیر سنت نے مرتب فرمائے ہیں سبحان اللہ نیک بنانے والے اعمال نیکیوں کا حریث بنانے والے اڑمال 63 مدنی نامات اب اس پر عمل کریں اوروں کو بھی ترغیب دلائیں یہ نیکیوں کی حرس بہت اچھی ہے یہی حرص ہے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے میں نے فجر تو پڑھ لی اب میں ذکر اللہ کروں گی اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھوں گی چاش کی نماز ادا کروں گی تاکہ حج عمرے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے تو یہ حص بہت اچھی ہے کھانے پینے کی حرص ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے صحت بھی خراب ہوگی اور جب خوب ڈٹ کے انسان کھا لیتا ہے طبیعت بوجل ہو جاتی ہے پھر عبادت کے لیے یا تو فرصت نہیں ملتی یا طبیعت نہیں چاہتی یا طبیعت بوجل رہتی ہے عبادت کا ذوق شوق خضو خضو نصیب نہیں ہوتا تو یہ حرف بہت اچھی ہے نیکیوں کی ہرف اور اگر استفر اللہ کسی کو گناہوں کی ہرس ہے بدنگاہی کی ہر سے حب جا ہے فلم ڈرامے دیکھنے کی ہر سے گانے باجے سننے کی ہر سے غیبت کی ہر سے توہمت کی ہر سے چغلی کی ہر سے بدگمانی کی ہر سے کسی کے عیب تلاش کرنے کی ہر سے چگلیاں لگاتے پھرنا برائیاں بیان کرتے پھرنا تیری میری کرتے پھرنا یہ ہرس تو بری بری ہے اور وہ حرف جو مباح ہے مبامین یعنی جس میں نہ ثواب ہے نہ گنا ہے جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہے اب اس میں جیسے کھانا پینا سونا دولت اکٹھی کرنا مکان بنانا تحفہ دینا عمدہ یا زائل لباس پہننا بہت سارے کام مباح ہیں مگر اس کو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ مباح کام بھی ثواب ہو جائے گا اچھی نیت کے ساتھ مبہ کام مستحب ہو جاتا ہے ثواب کا کام ہو جاتا ہے کھانا پینا اگر اس لیے ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنی تو یہ ثواب ہو جائے گا مال کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں اس سے دینی خدمات کر سکوں گا تو اس کا یہ بھی کام مستحب ہو جائے گا کوئی کوئی بھی مبہ کام اچھی نیت سے کیا جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل وہ اس کے لیے کارے ثواب ہو جائے گا ہمیں کون سی ہرس اپنانی چاہیے زائر مضموم حرس جو ہے اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے یہ قابل مزمت حرس بری حرس گناہوں کی حرس موبائل کا مس یوز انٹرنیٹ کا مس یوز طرح طرح کے گناؤں کی حرس یہ تو جہنم میں پہنچا سکتی ہے اور اگر مباح جائز چیزوں کی ہرس سے تو اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے ثواب بڑھانے کے نسخے میرے مرشد کا رسالہ اگر پڑھ لیں طالبات معلمات ناظمات اور دینی مطالعہ نہ ہو یہ تو بڑی عجیب بات لگتی اب وہ اسباق تیار کرنے ہیں جو پڑھانے ہیں یا جو پڑھنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مکتبت المدینہ کی جو کتب ہیں جو رسالے ہیں اور ان میں بھی بالخصوص جو امیر السنت کی کتب ہیں امیر السنت کے رسالے ہیں یہ ضرور پڑھنے چاہیے ہم کھانا نہ کھائیں تو جسم کیسا ہو جاتا ہے لاغر ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے کچھ اچھا نہیں لگتا کچھ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اسی طرح اگر روحانی غذا نہیں لیں گے تلاوت قرآن نہیں کریں گے دینی مطالعہ نہیں کریں گے نصیحت کی باتیں نہیں سنیں گے نہیں پڑھیں گے امام غزالی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیں گے اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیں گے امیر سنت کی بارگاہ میں کتب اور رسائل وغیرہ جن کے لکھے ہوئے اس کے ذریعے سے اس کے مطالعے کے ذریعے سے حاضری نہیں دیں گے تو دل کو غذا کیسے ملے گی باطن ان کا علاج کیسے ہوگا ہم نیکیوں کے حریث کیسے بنیں گے تو نیکیوں کی ہرس یہ اچھی ہے اللہ میں نصیب فرمائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2664 اس پر ہرس کرو جو تمہیں نفرا دے اور اللہ سے مدد مانگو آجز نہ ہو اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ شرف الدین نووی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اللہ تعالی کی عبادت پر انعام کا لالچ رکھو مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالی سے مدد مانگو کون سی حرص اچھی نیکیوں کی حرص اچھی عبادت کی حرص اچھی اور کون سا لالچ اچھا فرحان اللہ انعام کا لالچ اچھا کون سا انعام جو رب انعام ازل کی بارگاہ سے عطا ہوگا اور اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی سے مدد مانگنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات اور جمیت المدینہ للبنات کی معلمات و نازیمات و طالبات اور دار المدینہ کے معلمات و نازیمات والی بات مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی دنیاوی چیزوں میں کنات اچھی دنیاوی چیزوں میں صبر اچھا مگر آخرت کی چیزوں میں ہرس اور بے صبری اعلی ہے دین کے کسی درجے پر پہنچ کر کنات نہ کر لو آگے بڑھنے کی کوشش کرو آگے بڑھنے کی کوشش کرو قرآن کہتا ہے فستا بھی کل بھلائی میں آگے بڑھو فیشن میں تو آگے بڑھنے کی بہت ساری عورتیں کوشش کرتی ہیں سونے چاندی کے استعمال میں زرک برک لباس قیمتی لباس طرح طرح کے موسمی لباس بدلتے ہیں فیشن بدلتا ہے تو کپڑے بدلتے ہیں اس کی ہرس بھی کی جاتی ہے اس میں مقابلہ بھی کیا جاتا ہے نیکیوں میں مقابلہ کرنے والے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں تو اس میں تو کنات ہونی چاہیے پہننے میں کنات ہونی چاہیے کھانے میں کنات ہونی چاہیے مگر نیکیوں میں کنات اچھی نہیں اگر ہم نے نازرہ قرآن پڑھا ہے تو کاش ہمیں نیکیوں کا ثواب نیکیوں کی ہرس قرآن کے ہرس کی طرف لے جائے اگر ہم نے سورہ رحمان یاد کی سورہ ملک یاد کی سورہ یاسین یاد کی تو ہماری ہرس ہمیں سورہ دخان یاد کرنے کی طرف لے جائے تیسواں پارہ یاد کرنے کی طرف لے جائے اور دیگر صورتیں یاد کرنے کی طرف لے جائے اگر ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو کاش نیکیوں کی ہرس ہمیں شراک چاش اوا بین۔ تحجد کی طرف لے جائے اگر اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے آٹھ مدنی کام کرتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں بھی آٹھ مدنی کام آپ کرتی ہیں اوروں کو بھی ترغیب دلائیں آپ اجتماع میں شرکت کرتی ہیں اوروں کو بھی شرکت کروائیں اور مدنی چینل کی نازیرات جو ہیں یہ مدنی چینل دیکھتی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں اجتماعی دعا ہوتی ہے اور یاد رکھیے اجتماعی دعا قبولیت کے قریب تر ہے ایک اسلامی بہن نے کسی اسلامی بہن جو مبلغہ تھی ان کو بتایا کہ میرے شوہر نے ملک ہیں اور وہ کسی وجہ سے قید میں ڈال دیے گئے جیل میں ڈال دیے گئے بڑی پریشانی دعا کیجیے وہ اسلامی بہن وہ مبلگہ بڑی سمجھدار تھی انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ آپ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے با پردہ اجتماع میں شرکت کیجیے وہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے اجتماعی دعا قبولیت کے قریب ترے میں خلاصہ نرض کر رہا ہوں تو آپ وہاں آ جائیے دعا ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اس اسلامی بہن نے بارہ اجتماع کی دعوت دی تھی خدا کی شان دیکھیے سبحان اللہ اس اسلامی بہن نے چند اجتماع میں شرکت کی تو اس مبلغہ باجی کو بتایا الحمد میرے منسوب کا فون آیا وہ قید سے رہا ہو گئے اور غالباً گھر بھی پہنچ گئے تھے سبحان اللہ جو دعا اجتماعی طور پر کی جائے قبولیت کے قریب تر ہوتی تو اسلامی بہنیں جو معلمات ہیں یا نازیمات ہیں یا جو طالبات ہیں یہ اجتماع میں شرکت کریں آپ جامعہ میں پڑھ رہی ہیں آپ دار المدینہ میں پڑھ رہی ہیں مدینہ مدینہ بہت اچھا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کریں نیکیوں کی ہرس بہت اچھی ہے دین کے معاملے میں کسی درجے پر پہنچ جائیں اس پر کنات نہیں کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے دنیا کے معاملے میں ہم کنات کرتے نہیں دین کے معاملے میں کیوں کنات کر دین کے معاملے میں کنات اچھی نہیں دنیا کے معاملے میں صبر اچھا, اچھا دین کے معاملے میں سبر اچھا نہیں جلدی جلدی جلدی نیکی کرنی چاہیے جلدی نیکی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فیق عطا فرمائے نیکیوں کے حرس کو کیسے بڑھایا جائے کیسے پروان چڑھایا جائے اس کے لیے نیکیوں کے فضائل کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ یاد رکھیے انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جس شے میں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو انسان کی طبیعت اس کی طرف رغبت کرتی ہے اس طرف مائل ہوتی ہے تو نیکیوں کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے مثلاً کوئی اسلامی بہن کہیں کہ پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے مجھے پتا تو ہے مگر میں رکھ نہیں پاتی یہ نفل روزہ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو نفل روزوں کی تحریک چل رہی ہے اور امیر علیہ سنت نے رجب کا جو رسالہ ہے کفن کی واپسی ماں رجب کی بہاریں اس میں جو مکتوب لکھا ہے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو ترغیب دلائی ہے کہ ہو سکے رجب شابان کے سارے روزے رکھیں اب وہ روزوں کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی تو نفل روزوں کے فضائل پر غور کریں مثلا نفل روزوں میں اللہ تبارہ کا تعالی کی رضا ہے سبحان اللہ نفل روزے رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا نفل روزہ رکھنے والوں کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کے دسترخان پر طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا جو نفل روزے رکھتے ہیں دیکھیں رمضان کے روزے تو فرض ہیں اس کے علاوہ میرے نبی نے پیر کا روزہ رکھا میرے نبی نے جمعرات کا روزہ رکھا میرے نبی نے ہر مہینے تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں یام بیس ان کا روزہ رکھا اور صحابہ اس کی اتباع کیا کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی بوڑھے ہو گئے تھے مگر پیر اور جمرات کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے بوڑھے ہو گئے سفر میں بھی پیر اور جمرات کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے نبی سے محبت کیسی تھی تو نفل روزوں کے فضائل پر غور کریں گے تو انشاءاللہ طبیعت مائل ہوگی اللہ نے چاہا تو ہم نفلی روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے دعوت اسلامی میں جو نفل روزوں کی تحریک چل رہی ہے اس میں ممتاز وہ ہے جو سومے داؤدی رکھے ایک دن روزہ ایک دن نہ ایک دن روزہ ایک دن نہ یا اس سے زیادہ روزے رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو نفل روزوں کی تحریک چل رہی ہے اس کے اندر بہتر وہ ہے جو ہفتے میں دو روزے یا مہینے میں آٹھ روزے رکھے اگر مہینے میں پندرہ روزے رکھے تو یہ ممتاز ہے اور مناسب وہ ہے جو ہفتے میں ایک روزہ رکھے چھٹی کے دن رکھ لے پیر کے دن رکھ لے اللہ میں نصیب فرمائے اللہ میں نصیب فرمائے تو نیکیوں کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے گا تو نیکیوں کی حرف بڑھے گی جیسے مال کی ہرف کیوں بڑھتی گاڑیاں خام میں نظر آتی ہیں بینک بنس خام میں نظر آتا ہے بڑے بڑے بنگلے خواب کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ اور کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دنیا مل ہی جاتی تو جو نیکی کے طلبگار ہیں نیکی کے خریص بننا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ نیکیوں کے فضائل پر غور کریں اللہ تبارک کو بطالہ کہ پانے کی نیت سے اپنا قدم آگے بڑھائیں نیکیوں کی ہرس یوں بڑھائیں ہم نے حص بڑھانی ہے نیکیوں کی تو کیا, کیا جائے بزرگوں نے جو نیک اعمال کیے خوب نیکیاں کی ان کے حالات زندگی پڑیں ان کے شوق عبادت کی حکایات پڑیں سوری زندگی روزہ رکھتے رہے پڑے ہماری امی جان سیداتون عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مشتہ عالمہ مفتیہ مشتحدہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اس کے بعد سعیداتون عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوری زندگی روزے رکھے جب آپ فیضان عائشہ صدیقہ کتابیں پڑھیں تو انشاء اللہ روزے رکھنے کی ترغیب ہوگی ہماری امی جان سعیداتون عشا صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی تو آپ کا کوئی محرم کوئی قریبی رشتہ دار بھانجا یا بھتیجا وہ آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ بی بی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں صدیقہ بنتے صدیق حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی ہماری امی جان وہ بازار چلے گئے کسی کام سے جب واپس پلٹے اپنا کام کاج کر کے تو دیکھا آپ اب بھی نماز پڑھ رہی ہیں اللہ اکبر دو رکتے اور کتنی استقامت کے ساتھ اور بہت رکت کے ساتھ پڑھ رہی تھیں آنسو جاری تھے خوفے خدا سے اللہ اکبر اللہ اکبر جب سیداتن صدیقہ رضی اللہ تعالی کی عبادت کے احوال پڑھیں گی عبادت کا ذوق شوق نصیب ہوگا فیضان امہات المؤمنین کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے یہ پڑھیے اس کے اندر جو امہات المؤمنین کی عبادات تلاوت کا شوق نفل روزوں کا ذوق اور سخاوت کے واقعات پڑھیں گی انشاءاللہ اللہ سخاوت کی ذرف ذہن مائل ہوگا انشاءاللہ شاء وجل نفل روزوں کی طرف نفل عبادت کی طرف تلاوت کی طرف ذکر و ازکار کی طرف طبیعت مائل ہوگی شوق پیدا ہوگا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کتنی پیاری کتابیں شانِ خاتون جنت یا پڑھیے خاتون جنت اللہ اکبر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وضحاح ال کا بھی خیال رکھتی تھیں ان کو بھی کھلاتی پلاتی تھیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بھی آپ دیکھ بال کرتی تھی ان کو کھلاتی پلاتی تھی ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھ سے چکی بھی پیستی تھیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا آسان تھوڑی تھا یہاں تو آٹا گوندا ہوا فریج میں رکھا ہوا ہے روٹی پکانا اب بھی مشکل ہے کہ گھر کے کام کیسے کروں میں تو پڑھتی ہوں میں گھر کے کام کیسے کروں میں تو پڑھاتی ہوں اللہ کی بندی ابھی سیکھ لے جو اسلامی بہنیں ان میریڈ ہیں بالخصوص ان بچیوں کو پیغام دیتا ہوں ابھی آپ گھر کے اندر پکانا کھانا سلائی سینا پرونا سیکھ لیں انشاءاللہ اللہ جب آپ اپنے گھر جائیں گی ابھی آپ ماں باپ کے پاس ہیں ابھی بہن بھائیوں کے پاس ہیں جب آپ دوسرے گھر جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو آسانی ہوگی کام کی عادت ہے تو بعد میں بھی آسانی ہوگی ابھی سے کام کی عادت نہیں ہے جب ماں سے نہیں سیکھا تو کون سکھائے گا گھر کے کام کاج کرتی رہیں گی انشاءاللہ شاء میڈیکلی فٹ رہیں گی کام کرنا سیکھ جائیں گی گھر کے اندر ہر دل عزیز ہو جائیں گی آپ کو نیکی کی دعوت دینا بھی آسان ہو جائے گا آپ کو گھر کے اندر مدنی ماحول بنانا بھی آسان ہو جائے گا کتنے فوائد ہیں گھر کے کام کاج کرنے کے اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو جو نیکیوں کا حریث بننا چاہے وہ کیا کرے وہ نیکیوں کے فضائل کا مطالعہ کرے جو نیکیوں کا حریث بننا چاہے وہ بزرگوں کے واقعات پڑے شوق عبادت کی حکایات پڑے جو نیکیوں کا حریث بننا چاہے وہ نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے اچھی صحبت اختیار کرے اچھی صحبت اچھا کر دے گی بری صحبت بندے کو برا بنا دیتی تو اچھی صحبت کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اچھی صحبت کے لیے مدنی چینل اچھی صحبت کے لیے مدنی مذاکرہ دیکھتے رہے اسلامی بہنوں کے با پردہ ہفتہ وار اجتماعات اچھی صحبت دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغات اچھی صحبت جامع المدینہ للبنات اس پہ بھی اچھی صحبت ہے اور جامعت المدینہ للبنات کے تحت جو فیضان شریعت کورس اور طرح طرح کے کورسز ہوتے ہیں یہ بھی اچھی صحبت ہے اچھی صحبت اختیار کریں گی ایسی صحبت جو آخرت کی طرف ابھارے ایسی صحبت جس کی برکت سے اللہ کی یاد آئے ایسی صحبت جو جنت میں لے جانے والے اعمال کا شوق دلائے ایسی صحبت جو خوف خدا پیدا کرنے کا سبب بنے ایسی صحبت جو جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے ایسی صحبت جس کی برکت سے انسان کو فکر آخرت ہو نیکیوں کی شرس پیدا ہو ایسی صحبت اختیار کیجئے اس سے بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ عز نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا نیکیوں کی ہرس نصیب ہوگی نیکیوں کی ہرس بڑھانے کے لیے نیکیوں کے فضائل جانیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کا ذوق شوق بڑھتا چلا جائے گا مکتبت المدینہ کی متبوہ کتب اور رسائل پڑھیں، انشاءاللہ ایسا ذوق شوق نصیب ہوگا نیکیوں کا مثلاً تلاوت کے فضیلت رسالہ پڑھیں، فضانی سنت پڑھیں پردے کے بارے میں سوال جواب پڑیں نماز کے احکام پڑھیں نیکی کی دعوت امیر سنت کی کتابیں وہ پڑھیں اسلامی بہنوں کی نماز یہ پڑھیں مدنی پنچ سورہ پڑھیں مدینے کی مچھلی رسالہ پڑھیں توبہ کی روایات و شکایات یہ پڑھیں شان خاتون جنت پڑھیں فیضان امہات المنی فیضان عائشہ صدیقہ فیضان خطیز القبرہ رضی اللہ تعالی یہ پڑھیں صحابیات اور پردہ صحابیات اور عشق رسول صحابیات اور طرح طرح کے مضامین ہیں اس طرح کے رسائل آئیں یہ پڑھیں انشاءاللہ اس سے بھی نیکیوں کی شیر بڑھے گی جنت میں لے جانے والے اعمال بہت پیاری کتاب ہے دو ہزار سے زیادہ مستند حدیثیں اس میں جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد جلدم اس میں گناہوں کے عذابات کا بیان ہے یہ ضرور پڑھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی شرش نصیب فرمائے امین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم